ناممکن کو ممکن بنانے والی چیز حرم شریف کا عشق واقعی بہت عجیب ہے مجھے یاد ہے کہ ایک بار کراچی میں ہمارے حج ویزے بند ہو گئے تو ہمارے بزرگ تڑپ اٹھے یوں لگتا تھا کہ غم سے جان نکل جائے گی حضرت مفتی جمیل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ صبح سے نکلتے اور رات تک کوشش میں لگے رہتے ذوالجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا آخری حج فلائٹ سات زلحجہ کو جانی تھی پانچ تاریخ تک ہر کوشش ناکام ہو گئی مگر کسی نے نہ دوا روکی نہ شوق کم ہونے دیا اور نہ محنت میں کمی کی چھ تاریخ دوپہر کے وقت اللہ تعالیٰ نے شوق کے آنسوں کو قبولیت دے دی اچانک سعودی کونسلیٹ اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے چالیس ویزے جاری کر دیے یوں لگا کہ عید پر عید آ گئی ہے کوئی شاپر میں دو جوڑے رکھ کر بھاگا تو کوئی بغیر سامان ہی دوڑ پڑا اور بلاخر سات زلیجہ کو یہ قافلہ کابت اللہ کے سامنے کھڑا تشکر کے آنسوں بہا رہا تھا بے شک اچھی چیز کا شوق بے حد طاقتور روحانی نسخہ ہے یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے